رسول حبیب اللہ تو وسلم علیہ کا نبی اب وا علی کا نور اللہ حدیث پاک کے مطابق رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کرنے والے کو اللہ تبارک تعالی قیامت کے روز اپنے محبوب غیوب عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفات نصیب فرمائے گا اللہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلامی بھائیوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں اگلے زمانے میں تین شخص تھے کہیں جا رہے تھے سونے کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے سونے کے لیے جب سونے کا وقت ہو گیا تو ایک غار کے پاس پہنچے اس میں یہ تینوں شخص داخل ہو گئے تو اس غار میں یہ تینوں حضرات جو تھے داخل ہو گئے حسن تفاق ادھر یہ غار میں داخل ہوئے ادھر پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری جس نے غار کو بند کر دیا غار بند ہو گیا انہوں نے کہا اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں یہ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کیا اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں بجوز اس کے کہ تم نے جو کچھ نیک کام کیا ہو اس کے ذریعے سے اللہ عزب اجل سے دعا کرو یہ گویا کہ ان کا تے اس غار میں داخل ہونے کے بعد چٹان گیری غار کا منہ بند اب جانے کی کوئی صورت نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کا ذریعہ یعنی وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے لیے کوئی نجات کی راہ ہو جائے تو ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے ان کو پلاتا ان سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا نہ لونڈی غلام کو دیتا ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ والدین سو گئے تھے میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے بچے بھوک سے چلا رہے تھے مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہیں کیا اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں والدین سو رہے تھے انہیں جگانا بھی گوارا किया کیا پھر کیا, کیا؟ دودھ کا پیالہ ہاتھ پر رکھے ہوئے ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ صبح چمک گئی اب وہ جاگے والدین اب جاگ گئے اور دودھ پیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے اب اس شخص نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کی تو جیسے اس نے دعا کی اس کا کہنا تھا کہ چٹان جو تھی وہ کچھ سرک گئی وہ کچھ ہٹ گئی مگر اتنی نہیں ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکے تھوڑی سی قدرے سے ہٹ گئی لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ یہ سارے کے سارے نکل جاتے دوسرے نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا اس نے انکار کر دیا وہ قاہق کی مصیبت میں مبتلا ہوئی میرے پاس کچھ مانگنے کو آئی میں نے اسے ایک سو بیس اشرفیاں دیں کہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کرے وہ راضی ہو گئی جب مجھے اس پر قابو ملا تو بولی کہ ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا تیرے لیے حلال نہیں کرتی اس کام کو گناہ سمجھ کر میں ہٹ گیا اور اشرفیاں جو دے چکا تھا وہ بھی چھوڑ دی گناہ سے بھی باز آ گیا اور جو اشرفیاں اسے دی تھی وہ بھی اس نے واپس نہ لیے پاس ہی رہنے دی الہی اگر یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے اس کے کہتے ہی چٹان کچھ سرک گئی مزید کچھ ہٹ گئے مگر ابھی بھی اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکے تیسرے نے کہا اے اللہ میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا ان سب کو مزدوریاں دے دی جو, جو ان کی اجرت تھی سب کو دے دی ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا اس کی مزدوری میں اضافہ ہو گیا کمائی وغیرہ کر کے اس میں نفع حاصل ہو گیا یعنی اس سے تجارت وغیرہ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی مزدوری میں اضافہ ہو گیا اس کو بڑھا کر میں نے بہت کچھ کر لیا بہت زیادہ کر لیا وہ ایک زمانے کے بعد آیا وہ مزدور جس کی مزدوری اسے نہیں ملی تھی وہ ایک زمانے کے بعد ایک عرصے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا اے خدا کے بندے میری مزدوری مجھے دے دے میں نے کہا یہ جو کچھ اونٹ گائے بیل بکریاں غلام تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری ہی مزدوری ہے یہ سب تیری مزدوری کا ہی ہے سب لے لیں بولا اے بندے خدا مجھ سے مذاق نہ کر میں نے کہا مذاق نہیں کرتا یہ سب تیرا ہی ہے لے جا وہ سب کچھ لے کر چلا گیا الہی اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے ہٹا دے وہ پتھر ہٹ گیا یہ تینوں اس غار سے نکل کر چلے گئے سلو الحبیب میٹھے میٹھے اور پیرے پیرے اسلامی بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان تین حضرات کی اس مشکل وقت میں مدد فرمائی اور انہیں غار سے نجات عطا فرمائی اس طویل روایت میں ہمارے لیے درس کے بے شمار مدنی پھول بھی ہیں اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد امیر اعلی سدت مدا ذہی نے پورا ایک بیان فرمایا ہے اسی واقعہ اور اسی روایت کے تحت اس بیان کا نام غالباً وسیلے کی برکت ہیں کہ اس حکایت سے وسیلے کی برکت کا بھی ظہور ہو رہا ہے کہ ان تینوں حضرات نے اپنے اپنے نیک کامال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اللہ عزا وجل نے ان کی مدد فرمائی اس حکایت اور اس روایت کے تحت جو مدنی پھول ہیں اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کا بیان وسیلے کی برکتیں یہ سن لیجئے گھنٹے کا بیان ہے انشاء اللہ اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہاتھ آئیں گی ابھی میٹھے میٹھے اور پیرے پیرے لائن بھائیوں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ شکایت کا جو آخری حصہ ہے کہ اس نے مزدوروں کو مزدوری دے دی صرف ایک مزدور تھا جس کی مزدوری اس کو نہیں ملی پھر جب بعد میں وہ آیا اور اپنی مزدوری کا اس نے مطالبہ کیا تو اس بندہ خدا نے اس کی مزدوری جو کہ اتنی زیادہ نہیں تھی تھوڑی تھی لیکن چونکہ اسی کی مزدوری میں اس نے اضافہ کیا تھا اسی کی مزدوری سے کاروبار وغیرہ کر کے نفع کمایا اور اس میں بہت زیادہ گویا کہ وسخط ہو گئی تو اس نے سارا کا سارا جو نفع کمایا وہ سب کا سب اسی کو لوٹا دیا کہ یہ تیری مزدوری گویا کہ ساری کی ساری تیری ہے اسی لیے وہ شخص کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق مت کرو مجھے میری بس اصل مزدوری لوٹا دو لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے ساری کی ساری وہ دولت جو تھی جو بھی مال تھا سب اس کو لوٹا دیا اللہ کی باردہ میں اس کا یہ عمل مقبول تھا جبھی تو اللہ تبارک و وطال کی بارگاہ سے انہیں یہ سلا ملا کے غار سے نجات کی صورت بن گئی تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سلائیں بھائیوں اس سے یہ پتہ چلا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دینے میں بھی اجر و ثواب کا معاملہ ہے اب یہ بھی ایک کام ہے اجرت پر کسی کو مزدور رکھنا اجارہ کرنا اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں بندہ کر لے تو اس کام میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے قصب حلال کی کوشش کرتا ہوں اس لیے مزدوری کر رہا ہوں اس لیے کما رہا ہوں کہ بال بچے کے حقوق ادا کر سکوں والدین تو ان کی خدمت کر سکو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ وغیرہ وغیرہ باہر پیارے پیارے پیروں میٹھے میٹھے سنائی بھائی اجارے کے حوالے سے یہ حدیث پاک اقاہے کے رام نے اجارے کے بیان ہی میں نقل کی ہے تو جس سے مزدوری کا کام لیا جائے یا جس سے کوئی بھی ایسا کام لیا جائے جس کی اجرت دی جاتی ہے تو وہ اجرت اس کو پوری پوری دی دی جائے اور یہ سب پہلے سے طے شدہ ہو اگر طے شدہ نہیں ہے اور کام ایسا ہے کہ جس کی اجرت طے کرنی ضروری ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجرت مشہور اور معروف ہوتی ہے تو وہ گویا کہ ایک طرح سے پہلے سے ہی طے ہے لیکن جن کاموں کی اجرت اس طرح مشرو معروف نہیں ہوتی تو وہ اجرت طے کی جائے اگر طے نہ کیا تو پھر ناجائز کام ہو گیا اسی لیے پہلے سے اجرت طے کر لی جائے جتنا کام اس سے کروانا ہے وہ بھی طے ہو جائے یا اگر اس کا وقت لینا ہے تو وہ طے ہو جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجارے کے اندر ضروری شمار کی ہیں فقائے کرام نے اب ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس معاملات ہو رہے ہیں آپ رکشے والے کے پاس جائیں اس سے کہیں کہ جی آپ مجھے فلاں جگہ لے چلیے تو وہ جھٹ سے کہتا ہے کہ جناب بیٹھ جائیے نہ آپ نے دے کرنا ہے نہ اس نے کچھ کہنا ہے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ جناب کتنا کرایہ لیں گے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو مرضی آئے دے دیجیے گا آپ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے پھر جب آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر اتریں گے تو وہ تقاضا کرے گا کہ دیجیے آپ نے اٹھا کر بیس کا نوٹ اس کو تھما دیا تو وہ کہنے لگا حضور یہ تو بہت کم ہے اب جھگڑے کی صورت آئے گی اسی لیے شریعت متعرہ نے پہلے ہی سے جھگڑا ہونے نہ پائے پہلے سے ہی ہمیں تعلیم فرما دی ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کر لیا کرو تو رکشا ہو یا گاڑی ہو یا کوئی اور کام اجرت پر کرانا ہو مزدوری گھر پر آپ کروانا چاہتے ہیں مستری کا کام ہے لائٹنگ کا کام ہے کوئی بھی کام ہے یا جو اسلامی بھائی مسجد سے متعلق ہیں یا وقف کی کسی جگہ سے متعلق ہیں مسجد میں کوئی کام کرانا ہے وقف کی کسی عمارت میں کام کروانا ہے یا وہاں کسی کو عجیر رکھنا ہے کسی کو ملازم رکھنا ہے کسی کو خادم رکھنا ہے غرض یہ کہ جو جو جس شعبے سے وابستہ ہے اگر وہ ملازم رکھ رہا ہے تو وہ اور جس کو ملازم رکھا جا رہا ہے وہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اجارے کی ضروری باتیں سیکھے نہیں سیکھے گا نہیں سمجھے گا ظاہر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر یہ تو ویسے فرض علوم سے اس کا تعلق ہے سیکھنا ویسے ہی فرض ہے جو عجیر ہے تو اجرت پر کام کر رہا ہے اس کے لیے اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہے اسی طرح جو کسی کو نوکری پر رکھتا ہے کسی کو اجارے پر رکھتا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سیکھے نہیں سیکھے گا تو گناہ ہوگا فرض کا تاریخ ہوگا پھانسی کو فاجر کہلائے گا اگرچہ کہ باضاہر بہت ہی اچھا نظر آتا ہوں لیکن در حقیقت وہ گناہگار ہے یوں ہی جس پر جو جو احکام مرتب ہوتے گئے بالغ ہونے کے بعد نماز روزہ حج اگر فرض ہوا تو وہ زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل جو جو ضروری مسائل ہیں یہ ساری باتیں سیکھنا اس کے لیے فرض ہو گئی اسی طرح تجارت کرنا چاہتا ہے خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہو گئے مسجد میں ہم اور آپ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا ویسے ہی مسجد میں کسی کام کے لیے آتے ہیں جیسے کہ ابھی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے یہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں بیان سن رہے ہیں بیان کیا جا رہا ہے درس دیا جا رہا ہے درد سنا جا رہا ہے تو مسجد میں آنا جانا تو یہ بھی ہمارا ایک کام ہے مسجد میں آنے جانے کا آداب کیا ہیں مسجد کے احترام کی باتیں کیا ہیں کن باتوں سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو مسجد میں نہ کی جائیں ورنہ گناہ ہوتا ہے یہ سب کا سب سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا جو نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا اور پھر بےدبیاں مسجد کے تقدس کو پامال کرے گا تو اب اس کا وبا اسی پر ہوگا بہرحال میٹھے میٹھے پیرے پیارے سنائی بھائی ہم میں سے ہر شخص بالعموم مسجد سے متعلق ہوتا ہی ہے اور بالخصوص بال اسلامی بھائی مسجد سے یوں متعلق ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے یا کوئی مجلس بنی ہوئی ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں اسی طرح بعض اسلامی بھائی کسی وقت کی عمارت سے متعلق ہوتے ہیں وقف کی کسی جگہ سے متعلق ہوتے ہیں مثلاً مسجد کے علاوہ مدرسہ ہو گیا یہ وقف کی ایک جگہ ہے یا اور کوئی ایسا ادارہ ہو گیا کہ جو وقف ہے اس میں وہ کام کرتا ہے یا کام لیتا ہے کسی سے تو بعد اسلام بھائی مدرسے سے متعلق ہوتے ہیں بعد اسلام بھائی کسی دوسرے ادارے سے متعلق ہوتے ہیں اس طرح گورمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہ بھی عموماً وقت کے حکم میں ہوتے ہیں اس سے متعلق ہوتے ہیں تو غرض یہ کہ پہلے پہلے اور میٹھے, میٹھے اسلامی بھائی ہو وہاں ہم یا تو اجرت پر کام کریں گے یا کسی سے اجرت پر کام لیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ مسجد میں آنے جانے کے معاملات مسجد کا ادب و احترام یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یہ سنت ہے کہ سیدھا قدم اندر رکھے اعتکاف کی نیت کر لیں مسجد کی زیارت یہ ایک ثواب کا کام ہے تو گھر سے اس نیت سے چلیں گے کہ میں مسجد کو دیکھنے جا رہا ہوں تو جتنے قدم چلیں گے اتنے اتنا ثواب ملتا چلا جائے گا مسجد میں جانے کی جو چالیس نیتیں امام اہل سنت نے تیری فرمائی ہے اور امیر علیہ سند کی طرف سے اس کا ایک پمپلیٹ بھی آ چکا ہے اس میں ایک نیت یہ بھی ہے کہ خانہ خدا کی زیارت کروں گا تو یہ نیت ایسی ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے ہر صف میں سیدھا قدم رکھنا یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں جانا ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا اس میں بھی سیدھا قدم رکھا جائے پہل سیدھے قدم سے کی جائے یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے یوں ہی جب مسجد سے ابھی جیسے آنے والا تو ہر قدم سیدھا اٹھائے گا ہر صف میں لیکن جب پیچھے کی طرف جائیں گے تو بھی یہی ادب رہے گا کہ نکلتے وقت بھی ہر ہر صف میں جو ہمارا قدم پڑے وہ سیدھا ہی ہو یہ بھی مسجد کا ادب ہے تو یہ نیت کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ان نیتوں کا بھی ثواب ملتا چلا جائے گا مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم رکھیں گے نکلتے وقت الٹا قدم اندر رکھیں گے مسجد کو گرد و غبار سے بچائیں گے اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے مسجد کی لائٹ بجلی پنکھا بلا ضرورت جل رہے ہوں گے گرد و بند کر دیں گے اب یہ بالعموم تو ہر مسلمان کے لیے بالخصوص ان کے لیے کہ جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی سطح پر کوئی مجلس اگر بنی ہو تو اس میں ہوتے ہوں یہ وقت کا مال ہوتا ہے اور اس کا ضائع کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اس کے احکام بار شریعت میں دسویں حصے میں بیان کیے گئے ہیں مدنی مذاکروں میں بھی امیر اللہ نے مختلف مقامات پر وقت کے متعلق اور اجارے سے متعلق سوالات کے جوابات دیے ہیں تو وہ بھی آپ سنیں اور یہ کتاب بار شریعت بھی پڑھیں تو انشاءاللہ شاء جلد معلومات میں مزید اضافہ ہوگا تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چونکہ وقف کا مال ہے یہ ہمارے پاس ایک طرح کی گویا کی امانت ہے اس کا ضائع کرنا یہ شریعت کو ہرگز ہرگز گوارا نہیں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کا معاملہ کس قدر احتیاط پر مبنی تھا اس کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے خلیفہ دبم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو آپ کو آپ کی زوجہ محترمہ کے دوپٹے سے خوشبو آ رہی تھی مشق کی ارشاد فرمایا کیا ہے ارض کی کہ جو خوشبو مال غنیمت کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس کو تقسیم یا خرید فروخت کرنا تھا تو اس کے حصے بن رہے تھے تو چونکہ یہ ہاتھ ہی سے کام کیا جائے گا تو حصے بناتے بناتے کچھ خوشبو ہاتھ میں بس گئی تو وہ میں نے دوپٹے سے صاف کر لی اس بنا پر اس دوپٹے میں خوشبو آ رہی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوپٹہ لیا اور اس کو دھوتے رہے دھوتے رہے یہاں تک کہ خوشبو کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا یہ آپ کا تخوہ تھا گویا آپ نے یہ چاہا کہ دروازہ کھلنے ہی نہ پائے اتنے کام کی بھی اجازت نہ دی جائے ورنہ لوگ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلائی بھائیوں اس واقعے میں ہمارے لیے کس قدر عبرت ہے کہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ کس قدر احتیاط پر مبنی ہوتا تھا اور آج ہم ہیں کہ مسجد کی چٹائی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا مسجد کے فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات مسجد کے فرش کو اپنے گندے کپڑوں سے یا اپنے گندے قدموں سے آلودہ کر دیتے ہیں چٹائی ہو رہی ہو تو اس کو خورچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے تنکے نکال لیتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ یہ سب کام ممنوع ہیں اور اس میں مسجد کے مال کو ضائع کرنا ہے اور مسجد کا مال ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے پھر یہ خانہ خدا اللہ کا گھر اس میں اس طرح کی حرکات کرنا کس قدر شدید ہے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جو اسلامی بھائی مسجد سے متعلق ہیں یا کسی بھی وقف کے ادارے سے متعلق ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وقف کے مسائل اور وقف کی چیزوں کی دیکھ بھال کا طریقہ کار سیکھ لیں نہیں سیکھیں گے گناہ ہوں گے قیامت کی گرفت اور اللہ زبل کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے یہ سارے معاملات سیکھ لیجیے کہیں قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سلائی بھائیوں ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا معاملہ کتنا نرالا ہوتا تھا اور ہمارے اسلاف اولیا کامدین وقت کے معاملے میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں؟ یہ تو واقعات آپ نے سنے ایک واقعہ آپ نے سنا اور بھی دیگر واقعات آپ نے سن ہوں گے لیکن اس زمانے کے بزرگ ہمارے شیخ تریقت امیر علیہ سنت بدھا ذیل علی کی وقت سے متعلق کتنی احتیاط ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امیر علیہ سنت بدھا ذیل اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے فیدان مدینہ کا فون استعمال نہیں کیا اگر بال کبھی کوئی فون استعمال کی فون کرنے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو اس کے پیسے بھی فیدان مدینہ والوں کو دے دیے اب ہمیں سوچ سکتا ہے بعد اسلامی بھائی فیدان مدینہ میں یا کسی مسجد میں یا کسی وقف کے ادارے میں یا اپنے ہی گویا کہ کسی دوسرے وقف کے ادارے میں کام کرتے ہیں اور بے دریخ فون کا استعمال کرتے ہو تو ان کے لیے تو در سے عبرت ہے بلا وجہ شری فون استعمال کرنا پھر اس کا ظاہر ہے چارج جائیں گے بل آئے گا یہ سب کا سب کس کے ذمہ جائے گا مسجد کے یا مدرسے کے پیسے سے دیا جائے گا وہ پیسہ قوم کی ایک امانت ہوتا ہے اور وہ امانت اس طرح اگر بے دریخ ضائع ہونے لگی اس کا انجام نہایت ہی بھیانک نہ ہوگا تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنائی بھائی وقف اور اجارے کے حوالے سے چند احتیاطیں ہم نے کرنی پڑیں گی سب سے پہلی احتیاط تو یہ کہ جو اسلامی بھائی جس شعبے سے متعلق ہے اس کے احکام سیکھ لے مسجد سے متعلق ہے تو اس کے احکام سیکھ لے مدرسے سے متعلق ہے تو اس کے احکام سیکھ لے یہ سارے احکام وقف کے اور اجارے کے بارے شریعت میں دیے ہوئے جو چیز اس میں سے سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں اسی طرح بعض اسلامی بھائی مسجد کی خدمت کرتے ہیں اب ان کی خدمت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مسجد کی صفائی کریں گے اگر کچرا وغیرہ آ گیا ہوگا تو اس کو دور کریں گے دو یا تین اوقات ان کے مخصوص ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں انہیں صفائی کرنی ہوتی ہے پونچھا لگانا ہوتا ہے جھاڑو دینی ہوتی ہے وضو خانے صاف کرنے ہوتے ہیں یہ سارے کام ان کو کرنے ہوتے ہیں پنکھے وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں دیواریں صاف کرنی ہوتی کھڑکیوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے اگر یہ اس میں کوتاہی کریں گے تو یہ اپنے اجارے کے مطابق کام نہ کرنے کی وجہ سے پوری پوری اجرت کا مستحق نہیں ہوگا پھر پوری اجرت لے گا کام چھوٹا، تھوڑا کرے گا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا پھر اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہ مسجد میں جو جو پنکھا بلا بلا وجہ وجہ چل رہا ہے ہے اسے بند کرے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی بتی جل رہی ہے اس کو بھی بند کر دے بعض لوگ آتے نماز پڑھنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی مسجد کے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں آ گئے نماز پڑھ کے چلے گئے پنکھا چلتا ہوا چھوڑ کر چلے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے پنکھا بند کر کے جانا چاہیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا بہرحال خادم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چیک کرے اور ان کو اچھی طرح ترکیب سے رکھے یہی حال کچھ مدرسے کے خادم کا بھی ہوگا یا کسی دوسرے وقت کے ادارے سے متعلق ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ ماں مدرسے کو اچھی طرح اس کا صاف کرنا اس میں جھاڑو نکال دینا کوئی کچرا وغیرہ آ گیا ہو تو اس کو دور کر دینا بلا وجہ کوئی بتی جل رہے تو اس کو بند کر دینا آپ نے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنائی بھائی ذمہ داران کے انیس مدنی پھول سنے اور پڑھے ہوں گے جو کم و ہر مدنی مشورے کی ابتدا میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اس کے آخر آخر میں مدنی پھول بھی دیے ہوئے کہ بلا ضرورت بتی پنکھا نہ چلائیں اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً بند کر دیں خدا مسجد و مدرسہ ان باتوں کا خیال رکھیں بلکہ یہاں تک ہمیں مدنی مرکز نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کسی چیز کا ضائع کرنا صرف مسجد و مدرسے کی حد تک نہیں ہے گھر میں بھی اگر اس طرح کیا تو وہ بھی ضائع کرنا ہی ہے وہ بھی ناجائز ہے مسجد و مدرسے میں کریں گے تو یہ اور زیادہ سخت جرم ہو جائے گا تو میٹھے میٹھے اور پیرے پیرے سلائی بھائی چونکہ بعض اسلامی بھائی اس معاملے میں امین کی حیثیت رکھتے جن کے ہاتھوں میں نظام ہے وہ گویا کہ امین کی حیثیت رکھتے جو مسجد کی کمیٹی ہو گئی مثلاً یا مدرسے کی کمیٹی ہو گئی یہ ایک طرح سے لوگوں نے جو ان کو مال دیا چندہ دیا یہ اس کے امین ہو گئے کہ اب لوگوں کی طرف سے انہیں یہ گویا کہ اجازت ملی ہے کہ ہم نے جو آپ کو رقم دی ہے مال دیا ہے یہ آپ اس کو مسجد کے فلاں فلاں کاموں میں یا مسجد کی ضروریات میں خرچ کیجیے انہوں نے اگر اس میں کوتا ہی کی جو خرچ کرنا تھا مسجد میں وہ خرچ کر دیا مدرسے میں جو خرچ کرنا تھا مدرسے میں وہ خرچ کر دیا مسجد میں تو ان کے ذمہ توان چڑھ جائے گا اس طرح میٹھے میٹھے اور پیرے پیرے سلائی بھائیوں اور بھی مسائل ہیں جن کا تعلق وقف اور اجارے سے امیر اہل سنت مدا ضلح یہ ایک اور احتیاط اسی ضمن میں آپ سماعت فرمائیے یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ امیر علیہ سنت مدا ذلو علی کو بڑے شہزادے سے کوئی کام تھا تو یہ گمان تھا کہ شہزادے فیضان مدینہ میں ہوں گے تو یہاں فون کے ذریعے معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ یہاں ہے نہیں تو فیضان مدینہ کے ایک اسلامی بھائی نے جو آپریٹر اسلامی بھائی ہیں یا کسی اور اسلامی بھائی نے عرض کیا کہ میں ڈھونڈ کر ابھی آتا ہوں تو آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کہاں ہے وہ اب میرے نے منع فرما دیا کہ آپ چونکہ عجیب ہیں اور آپ کا کام شہزادے کو ڈھونڈنا نہیں ہے اس وقت بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے جس کے لیے آپ متعین ہیں اگر آپ ڈھونڈنے نکل جائیں گے پانچ سات منٹ دس منٹ بارہ منٹ تو اتنی دیر تک کام آپ کا رکا رہے گا اور چونکہ یہ وقفہ ادارہ ہے وقفی جگہ ہے تو نہ آپ گناہ گار ہو نہ کسی اور کو گناہ کریں اس طرح پیاروں و کو سمجھا کر امیر السندت نے منع فرما دیا بہرحال بارہ بعد میں شہزادے سے رابطہ ہو ہی گیا تو میٹھے میٹھے پہرے پہرے سنائیں بھائی اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم وقف کے جو اصلاحی بھائی یا وقف کے ادارے میں جن اسلائی بھائیوں کی جو ڈیوٹی یا ذمہ داری متعین ہو گئی کہ اس نے یہ کام کرنا ہے یہاں پر اب اس کی ذمہ داری اس جگہ پر ہے یہاں اس نے یہ کام کرنا ہے ہم نے آؤ دیکھا نہ تھا اس کو بھیج دیا باہر اپنے کسی کام سے وہ جو کام اس نے یہاں کرنا تھا جب باہر جائے گا ہمارا کام کرنے کے لیے ہمارا ذاتی کام کرنے کے لیے آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا وہ اتنی دیر تک اپنے کام پر موجود رہا ظاہر نہیں رہا اپنے کام سے غیر حاضر رہا جب اپنے کام سے غیر حاضر رہا اب اس نے اس کام کو کرنے میں آدھا گھنٹہ صرف کیا پندرہ منٹ صرف کیا یا گھنٹہ لگا دیا وہ جتنا بھی عرصہ غیر حاضر رہا اتنے عرصے کا مشاہرہ یا تنخواہ لینے کا وہ حقدار کیسے رہا اور یہ گیا کس کی وجہ سے رہا یہ ہماری غفلت کی وجہ سے گیا تھا ہم نے اس کو بھیجا کہ جا بھائی تو ہمارا ایک کام کر کے آ جا جتنی دیر وہ غائب رہا اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ رہا اتنی دیر تک کی تنخواہ لینے کا وہ اقدار نہیں اور چونکہ بھیجنے والے ہم تو اس جرم میں ہم بھی گویا کے برابر کے شریک ہوئے اب وہ تنخواہ لے گا تو اتنی اجرت کا لینا اس کے لیے جائز نہیں رہا یہ گویا کے حرام لے رہا ہے دینے والے کو بھی معلوم ہے کہ اس نے ایسی ایسی کوتاحی کی پھر بھی دے رہا ہے اور کوئی وجہ شری بھی نہیں ہے کہ اس کو منع کر دے روک سکتا ہے پھر بھی دے رہا ہے اس کو جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے دینے والا بھی تو وہ بھی دینے والا بھی گنا گار ہوگا اپنے پلے سے پیسہ تھوڑی دے رہا ہے تو مسجد کا پیسہ دے رہا ہے مدرسے کا پیسہ دے رہا ہے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنائی بھائی ایسا اگر ہوا تو ظاہر ہے دونوں جانب سے گناہ کا سلسلہ چل پڑے گا اس لیے جو اسلام بھائی اس قسم کی ذمہ داریوں پر متعین ہوں جن کی یہ ذمہ داری ہو انہیں چاہیے کہ سارے کے سارے مسائل سیکھ کر اس کے مطابق اپنے اپنے ماتحاتوں سے وقف کے اداروں میں خواہ مسجد ہو خواہ مدرسہ ہو یا کوئی دوسرا ادارہ ان سے کام لیں اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل کریں سلو الحبیب میٹھے میٹھے اور پہلے پہلے نہیں بھائیوں. اسلامی بھائی ہو اسی طرح بعض اسلامی بھائی وقف کی کسی چیز ان کے پاس ہوتی ہے اجارے پر کام کر رہے ہیں مثلاً کسی مکتب میں کام کر رہے ہیں تو انہیں کام کرنے کے لیے چند چیزیں دی گئی کہ یہ جی آپ کا مکتب ہے آپ یہاں اس مکتب میں صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک بیٹھ کر کام کریں گے آپ کا یہ یہ جی کام ہے آپ نے یہ لکھنا ہے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اب ظاہر ہے یہ کام کرنے کے لیے چند چیزیں بھی اس کو دی جائیں گی لکھنے کے لیے قلم دیا جائے گا یا کمپیوٹر دیا جائے گا کاغذات دیے جائیں گے جو بھی اسٹیشنری کا سامان ضروری ہوا وہ دیا جائے گا اس کو یہ سارا کا سارا سامان اس کے پاس امانت ہے اس میں خیانت کی اجازت نہیں ہے یہ کام کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ اس سے اس مکتب میں بیٹھ کر اتنے اوقات میں اس وقت کا کام کرے نہ یہ کہ اپنا ذاتی کام نمٹائے اب اگر اس نے اس کمپیوٹر پر یا اس پین کے ذریعے اپنا کوئی کام کرنا شروع کر دیا اپنے دوست کو مکتوب لکھنا شروع کر دیا ذاتی تو جتنی دیر تک اس نے اس کمپیوٹر کو آن کیا اتنی دیر تک کی بجلی جتنا وقت اس میں یہ صرف ہوا اتنی دیر تک کی تنخواہ یہ سب کس کھاتے میں جائیں گے میٹھے میٹھے اور پہلے پہلے, پہلے سنائی بھائیوں اس میں نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں یا کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوتے ہیں انہیں بھی جو کام کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں وہ کام کے لیے دی جاتی ہیں ان کو استعمال کے لیے اپنی ذات کے استعمال کے لیے نہیں دی جاتی آپ کا کام جو ہوا اس کام کو آپ نے اس چیزوں کے ذریعے جو چیزیں آپ کو دی گئیں قلم کاغذ ٹیبل کرسی یا کمپیوٹر یا جو بھی آپ کو چیز دی گئی ہے کام کے لیے وہ کام آپ نے کر کے واپس اپنی کمپنی کو یا اپنے وقف ادارے کو یا اپنی مجلس کے سفرت کرنی ہے اس میں اگر آپ نے اس کی حفاظت نہ کی اس کو ضائع کر دیا تو پھر اس کا تاوان آپ کے ذمہ آ جائے گا کمپیوٹر کی حفاظت نہیں کہ اس کو ضائع کر دیا جس طرح حفاظت کرنی چاہیے تھی قلم کی حفاظت نہیں کہ وہ ضائع ہو گیا کھو گیا تاوان ذمہ آ جائے گا ہاں اگر اپنی حفاظت پوری کی پھر کوئی چیز کھوکھے تو وہ معاملہ اور ہے غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اگر ایسا کریں گے تو اس کا تاوان ذمے پر چڑھتا چلا چڑھ جائے گا تو جو بھائی، کسی ادارے میں بالخصوص مسجد میں یا مدرسے کی کسی عمارت میں کسی مکتب میں کام کرتے ہوں خواہ وہ ناظمین ہو خواہ وہ کوئی استاد صاحب ہو خواہ وہ کوئی مدرس ہو یا کوئی ایسا ہی دل... دیگر اسلائی بھائی ہو نہ ناظم پیو ہو نہ کچھ بھی رہو کسی مقتب میں کام کرتا ہے اور انہیں جو چیز دی جا رہی ہے ان چیزوں کا خیال کرے کہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے پیسوں سے خریدی گئی ہیں اور گویا کہ یہ وفق کا ایک قسم کا مال ہے اور انہیں ہرگز ہرگز ضائع نہ کیا جائے میٹھے بیٹھے اور پیرے پیارے اسلائی بھائیوں انشاءاللہ شاء اللہ ازا وجل قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سیکھنے کا ذہن بنے گا. اور ان شاء اللہجل مدنی کافلوں کی برکت سے فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا اور انشاء اللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو نیک بننے کا بھی ذہن بنے گا فکر مدینہ کریں گے روزانہ ان شاء اللہ ز وجل تو مدنی انعامات میں ایسے انعام بھی شامل ہیں کہ جو فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ بنتے مثلاً شریعت کے بعض حصوں کا مطالعہ کرنا ہے روزانہ فکر مدینہ کرتے رہنے کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ مل جائے گا اور یوں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زب حاصل ہو جائے گی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مدنی انعامات پر استقامت چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی قافلوں پر استقامت چاہتے ہیں تو مدنی انعامات پر عمل کریں یہ دونوں لازم و ملزوں میں ہو تو ہر اسلامی بھائی اپنے یہ ذہن بنائے کہ کم از کم زندگی میں بارہ ماہ یک مشت مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور ہر بارہ ماہ میں کم از کم تیس دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور ہر تیس دن میں کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاء اللہ ازل اللہ عزاجل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجن نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید مسائل اور معلومات کے لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی عرض کر دیا درمیان میں بھی دہرایا کہ اگر مزید مسائل اور معلومات چاہتے ہیں وقت سے متعلق یا اجارے سے متعلق تو بار شریعت کا آپ چودھواں حصہ اور دسواں حصہ پڑھ لیجئے اور امیر علیہ سند کے مدنی مذاکروں کے تحصیب سن لیجئے کمپیوٹر والے اس طرح میں جانتے ہوں گے کہ یہ کمپیوٹر میں جب آپ سی ٹی ڈالیں گے تو وہ مختلف موضوعات اور عنوانات آپ کو ظاہر کرے گا اس میں سے وقف مسجد مدرسہ اجارہ وہ بھی نظر آ جائے گا آپ کو اس کو آپ کلک کریں گے تو اس میں جتنے بھی سوالات امیر علیہ سنت سے پوچھے گئے ہیں سب کو اکٹھا ظاہر کر دے گا وہ سب بیک وقت آپ سن سکتے ہیں تو مدنی مذاکروں میں ان شاء سنیں گے تو معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا اللہ تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بے جا ہند نبی صلی اللہ